صورت علم نشرا ہے سورت ان شرح کا زحاطہ مضامین پہلے ہیں انعامات تسلی فرائض خاطر طلبا تو علم نشرہ بھی صورت ظہا کی طرح ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے انعامات ہیں علم نشرا کا صدرہ کا انعام نمبر ایک کیا نہیں کھولا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو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 بابا زانا ان کا وزرا یہ نام نمبر کتنی جی دو ابتدا کے اندر آپ کے اوپر وحی کا بوجھ جو تھا نا وہ مشکل پڑتا تھا وزن آپ نے حدیث سنی ہوگی علما سے کہ حضرت زید تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران کے اوپر ران رکھے بیٹھے ہی تھے اور اتنے کے اندر وہی جو نازل ہوئی نا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 جہاں ازان میں کیا ہوگا اشاد اللہ اللہ, اللہ. وہاں کیا ساتھ ہوگا اشاد اللہ محمد صولہ جہاں اطاحت ہوگی وہاں درود پاک ہوگا کیاس کرتے جاؤ ورفان عالہ کا ذکرہ سمجھے جی حضرت حسان کہتے ہیں بزمل حسمن نبی الاس میں ہی مولزن و اشاد حضرت حسان حسان ہے کہ اللہ نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا کیوں کہ جب مولزن اشاد اللہ الا اللہ کہتا ہے ساتھ کا کہتا ہے اشاد اللہ مرسول یہی ہے زم اللہ حسمن نبی الاسم ہی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 کہ مارفے کو مارفے کے ساتھ یادہ کرو تو دوسرا پہلے کیا کیا ہوتا ہے این نکرے کو لوٹاؤ تو کیا ہوتا ہے تو اسر ایک ہے یسرے کتنی ہیں دو ہے آپ دنیا کے اندر تکلیف اٹھا لیں پھر دنیا بھی, بھی یسر ہوگا آخرات کا ہوگا یسردار دارین آپ کو حاصل ہو جائے گا ہے نا شیر بھی ہے نور اور نوار کے اندر عزش تدت بکل بلوا فکر فی الم نشرا فسرن بینا یوسر عزا فکر تقررا سمجھے فائضا فرا تفن سب فرائض خاتون لمبیا پب خارے ہوں آپ تبلیغ سے تو خوب محنت کریں ریاضت میں دن کو آپ تبلیغ کریں رات کو کیا کریں ریاضت کریں عبادت کریں خوب کرو ریاضت میں نبلا رب کا فرغب اور اپنے رب کی طرف دل لگاؤ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث خالق و کلو شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور مصب کا خالص